تو بڑی مشکل سے جو ہے شاید ہم بھی ایسے ہی ہوتے اگر ہمیں اپنے منشرد کی صحبت نہ ملتی حضرت سے تعلق نصیب نہ ہوتا تو ہم بھی ہفتے چڑھ جاتے کسی کے اور فوراً کہہ دیتا کہ تم پر تو بہت زبردست شیطانی اثرات ہیں یا جنات ہے یا کوئی جادو ہے آج کل اس پہ بہت زیادہ زور ہے لیکن ہمارے رنسے والا رحمت اللہ نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ جو تقوا سے رہتا ہے اس کو کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی اور اس کا خاص آنسر نسخہ بتلایا ہے کہ تینوں کو صبح شام پڑھ لو تین تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو تین تین دفعہ سورہ اور سور نا فجر آدھ مغربات پڑھ لے گا اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا کوئی شے کا مطلب کوئی شے اللہ کے سوا ساری چیز ہے کہ نہیں اس میں جن جادو اور آسیب اور جس کو خطرہ ہو کہ آسے ہو گیا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کو چاہیے روزانہ ایک سیب کھائے گا جو سیب کھائے گا اس کو آسے بن جائے یہ ایسی گہمیات جو ہے اگرچہ جنات برف ہیں جادو ہی برف ہے جادو ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں زیادہ تر ڈراما ڈراما اور دکان کھول لیتے ہیں ہمیں بھی اخبار میں ایک جگہ پڑھا بہت پہلے کی بات ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور ایک دن میں دولت مند بنی تو جب یہ کہا کہ ایک دن میں دولت مند بنے اور پتہ دیکھا اس کا تو لکھا کہ ایمپریس مارکیٹ کے پیچھے کچرا کنڈی والی گلی تو آپ کو کچھ دب ہوئی ہم نے فون کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہاں آپ آئیے ہم نے کہا پہلے آپ اپنی قسمت بدلئے آپ کچرا کنڈی والی گلی میں بھی نکلئے فوراً فون بند کر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب سے ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نسخہ رسود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادافت اس سے بہترین کیا نسخہ ہوگا اب اللہ کا شکر ہے پڑھ کر اطمینان بھی ہو جاتا ہے فکر ہی ہے اب چھوٹی موٹی ٹوٹ ٹوٹ چھوٹے موٹے نقصان ہر انسان کی زندگی میں ہے اور یہ ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ جیسے یہاں بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پہنچے پریشانی ہو کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بیماری ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے آفیت, آفیت مانچ اللہ بالکل ہی کوئی کسی حادثے میں مبتلا نہ کرے کسی مصیبت میں کسی معاذیت میں گرفتار نہ ہونے دے کوئی پریشانی نہ آئے خوشی خوشی دکھائے کبھی نہ دکھائے دعا یہی کرنی چاہیے لیکن اگر آ جائے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف سے اپنے پالنے والے کی طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لو ان کو ہمارا اس وقت یہی حال پسند ہے وہ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں سب دیکھتے ہیں عالم کے اندر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ان سے ہمارا کوئی حال خوشیدہ نہیں ظاہری حال بھی خوشی کا نہیں باطنی حال بھی خوشی کا نہیں بات کی جو ہمارے خیالات پک رہے ہیں پودے سیدھے اچھے برے سب وہ جانتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف دے کے بندے کا بندے کو تکلیف دے کے انہیں کوئی فائدہ ہے انہیں تو خوشی ہوتی ہے نو سوچا تو معلوم ہوا کہ بندے ہی کا کوئی نہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ بہت سارے ایسے راز ہیں بہت ساری باتیں بزرگوں نے بتلا دی ہیں کہ بھئی ایک راج یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہے کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہو جاتی ہے غم کی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بندہ اگر صبر کرے تو اس صبر پر مومن کو حضر ملتا ہے کافر کو نہیں ملتا کیونکہ اس کا تو سب سے بڑا گناہ ہے جو اس کی ہر ہر اچھی خدمت کو خدمت خلق کو ہر اچھائی کو ہر اخلاق کو تباہ کر رہا ہے اس, کا, اس کی جو قیمت ہے وہ صفر ہے صفر ہے اور جتنی خدمت خلب کو کر رہا ہے تو اس, اس, اس کی مثال ایسی ہے کہ خدمت تو کر رہا ہے لیکن صفر کے اگر بائی طرف لیفٹ سائڈ پہ اگر ون ٹو تھری ایک ہزار نمبر لگا دو اس کی کوئی قیمت ہے وہ صفر ہی رہے گا تو اس کی قیمت چونکہ اس نے خدا کا انکار کیا نیگیٹو کیا اس کا سارا ہند سے جو ہے ڈیجٹ وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں کتنی بھی خدمت خلپ کر دے کتنا کھانا کھلا دے دوائیاں مفت تقسیم کر دے کمبل مفت تقسیم کر دے لیکن اس کی خدمت کا اس کو کچھ ادر نہیں ملے سارے اس کے جو ڈیجٹس ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ لگ رہے ہیں اور مومنٹ جو ہے وہ معمولی سا کوئی کام کر لیتا ہے فارنی لیفٹ سائڈ ہی رائٹ پہ زیرو پہ رائٹ پہ اگر کچھ لگائیں تای طرح تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا यही बात है न है न अगर अगर लेफ्ट पे लगा देंगे एक लगाया तो दस हो गया कि नहीं जीता है निकाबी नहीं है है ना मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि कभी मैं उल्टा ना कह दू तो कोई कहेगा साहब अच्छा तो होगा ठीक है भाई सिर्फ एक हिंसा है डिजिट वो सिफत काम का कुछ भी नहीं है काम का जब है जब इसमें कुछ हिंसा लगाया تو اس لیے انسان کچھ بھی نہیں ہے جب نیکی کا ہنسا دائیں طرف لگے گا تو तरफ طرف لگنے کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ है ہے اللہ کو مانتا ہی इसकी اس کی کسی نیکی کی کسی عبادت کی کسی خدمت سے کی کوئی قیمت نہیں اور اگر بائیں طرف لگائے گا تو یہی صفت ہے یہ دس کا ہنسا ہو گیا اور اگر اس کے آگے مزید ہنسے لگاتے جاؤ تو یہ بڑھتا جائے گا قیمت بڑھتی جائے گی تو غرض یہ کہ کافر کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا چاہے اس پہ مصیبت ٹوٹے وہ غم آئے مر جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن مومن کو اس کلمے کی برکت سے ابھی عبادات کی بات نہیں ہو رہی نیکیوں کی بات نہیں ہو رہی گناؤں کی بات نہیں ہو رہی صرف اس کلمے کی برکت سے کہ وہ مومن ہے اللہ کو مانتا ہے ہر مصیبت پر اللہ نے حجر دیا ہر مصیبت کچھ ما یوگ دل مومن فور مصیبت ہو آپ سمجھ گئے نا کلم آد منہ میں جو بھی حصیت چاہے مچھر کاٹے تکلیف ہوئی ان لائیں پڑا یہ سنت ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے مچھر کاٹے جوتے کا تسمٹ ٹوٹ جائے چراغ بت جائے آج کا لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے پاور فیلئر ہو جاتا ہے اس وقت مصیبت آ گئی تکلیف ہوئی کہ بھئی لائٹ نہیں ہے پنکھا نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو اس مصیبت پہ فوراً بجائے کمپنی کو گالیاں دینے کے اپنے آمال نامے میں جو ہے جمع کرانے کے اگر ہم ان ناللہ لہراجیوں میں پڑھ کر صبر کرنے کی اچھا بھی ٹھیک ہے چلے گی تو آپ کو و ان ناللہ لہراجیوں کی سنت کا بھی ثواب ملا اور صبر پہ آپ کا اجر بڑھ گیا مومن کی یہ ہر مصیبت پہ اس پہ بھی یہ اجر ہے اب دعا مانگ رہا ہے دعا مانگتا ہے خوب کی اللہ فلاں چیز فلاں آ جاتے فلاں آ جاتے تیری بھی جی. نہیں آ رہی اب ٹھیک ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کیوں نہیں آ رہی کیا مصیبت ہے فلاں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں یہ شکایت شکایت بندے کو روا ہے شکایت, شکایت بندے کو روا نہیں ہے شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے اور یقین رکھے کہ جیسے ابا چھوٹے بچے کو وہ چیز نہیں دلاتا جس میں اس کا نقصان ہے ہے نا تو جب ابا نہیں دلاتا تو ربہ کیسے دے گا ربا تو بندے کا فائدہ زیادہ چاہتا ہے ربہ تو بندے کو خوشی ہی رکھنا چاہتا ہے مگر بندہ اگر خود ہی اپنے شامت عمل سے ناخوشی کو دعوت دے دے تو پھر کوئی کیا کرے تو بندہ بندے کو ربہ خوش رکھنا چاہتا ہے تو یقینا بندے کا اس میں کوئی فائدہ ہے بچے نے موٹر سائیکل کے لیے دل شروع کر دی سائیکل کے لیے بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے بیٹا ٹریفک بہت ہے حادثا ہو جائے گا تو اب باپ نہیں دلا رہا تو یہ باپ کیا ظلم کر رہا اس کے ساتھ بتائیے وہ یہ رحمت ہے کہ نہیں دلانا رحمت ہے ایسی ہے اگر ربا کچھ نہیں دے دے سمجھ لو ان کی رحمت ہے ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ابھی ہمارے لیے یہ چیز ہونا سے نہیں ہے اور دوسری یہ کہ دعا مانگنے میں یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ملی عمر بر بھی نہ ملی اچھا ایک بات یہ کہ دعا مانگنے میں کمی نہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جو مانگنے نہ مانگنے سے نہ خوش ہوتے ہیں ہوتے بندے سے اگر ایک بات مانگ لو دے دے گا دوسری بار مانگو دے گا تیسری بار آپ کو دوسرے دے کے پھکر جائے گا کہ پھر آ گیا اور اللہ تعالیٰ تو بندے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ بات دفعہ بندہ رو رہا ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فرشتے ارد کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ آپ سے اتنی آوزاری کرتا ہے اتنا آپ سے گریاؤزاری کر رہا ہے گڑ رہا ہے آپ اس کو کیوں نہیں دے دیتے آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے آپ کیوں نہیں دے دیتے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے اس لیے اس کو ابھی نہیں دے رہے یا جیسے ہی دیں گے یہ فوراً جا کے دے اس کو ہمیں بھول جائے گا ہمارے دربار سے چلا جائے گا اور ہمیں پسند ہے کہ یہ ہمیں یاد کرتا رہے اب آپ کی یہ عجیب محبت ہے رولا کے رولا کے کہہ رہے ہیں رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند ہے اس کا رونا یہ کیا محبت ہے تو جب معلوم ہوگا ان دعاؤں کے ثواب ان دعاؤں کا ثواب ان دعاؤں کا عجر و ثواب قیامت میں حشر میں جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول کو نہ وہی ہوتی ہے کوئی دعا اس کے عجر و ثواب کو دیکھ کے کیونکہ حقیقت زندگی کا وہ ہے نا یہ تو پار ہے پار ہے جو کچھ کے دیکھا جو سنا آسان یہ تو ایک افسانے کی آنکھ بند ہوئی ایسا ہوگا کہ افسانہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ باتیں ایش و عشرت کی یہ عالم ایش و عشرت کا یہ باتیں کیس و مستیقی بلند اپنا تفیل کر یہ سب باتیں ہیں مستی ارے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تم سمجھتے ہو کہ یہاں راحت راحت اور عیش و عشرت کے لیے زیادہ تبدہ نہ کرو مانگو لیکن جو مل جائے اس پر سب اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو تو مادی کہ بلند اپنا سفر کر یہ سب باتیں ہیں بستی جو مٹی ہو جانے والی چیزیں ہیں جو فانی چیزیں ہیں ختم ہو جانے والی اور آردی چیزیں ہیں बच्चा बाहर न जाए न खोलेंगे टैंक का पानी लाए हैं तो वो बच्चा को ये छोटा बाहर न जाएंगे बच्चे आए भैंसा और वो आए हायशा हाँ बाहर न जाने देना भाई हाँ खातिन में भी ख्याल रहते हैं छोटे बच्चों को बाहर न जाने तो क्या बात हो रही थी हुँ? پوا صاحب ہے یہ عارضی چیزوں پہ مرنا ایک اور شعر یاد آیا سیکھنے میں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو صورت پرستی حسن پرستی کے مریض ہیں عاشق مجاز ان کے لیے فرمایا کہ ان عارضی اور فانی شکلوں پہ جن کا حسن تھوڑے دن میں زوال پتیر ہو جائے گا بالکل جوسم ختم ہو جائے گا اور پھر دانت اکڑ پڑیں گے گال پچک جائیں گے اور سب جسم ڈھلک جائے گا جلیاں پڑ جائیں گی اور جو ہے ان کی شکل دیکھ کر پھر لوگ بھاگیں گے ہے نا ایک عجیب شیر حضرت کا یاد آیا حضرت دوارا کی کیسی اصلاح نفس کی باتیں ہوتی ہیں اتنی لطیف لطیف پہ رائے میں حضرت کیسی اضلاع فرماتے ہیں اور اس نے کی ذلت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور بلّہ قتم کھا کر کہتے ہیں کہ جس جس نے باتوں پر عمل کیا ان باتوں سے فائدہ اٹھایا جلد سے اس کو اپنے گھر والوں سے محبت اور پڑ گئی بعض لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو احتیاط پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ گھوسوں کی تورین کر رہے ہیں اگر تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے روتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں تم کو اس حرام کام سے اللہ اور رسول کی لانت خریدنے سے تمہیں بچا رہا ہوں یہ تم حسم کی تدلی نہیں کر رہا اور کتنے لوگوں نے اطلاع کی کہ جب سے ہم نے نگاہ کی حفاظت کی ہے نامحرموں کو دیکھنا حرام ہے نامحرم ہوتے ہیں جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے بھاگی ہے سالی ہے دیور جیٹ ہے یہ سب آپس میں نامحرم ہیں ایسے ہی کوپیزات چٹرداد پایا داد یہ سب آپس میں نامحرم ہے اور خالو آلو تو حضرت فرماتے تھے پر وزن پھالو بے پالو اسے بہت ڈرنا چاہیے یہ چھاپہ مار دیتا ہے اور تو فرمایا کہ یہ جو نادرم ہے اور باہر گرنے والے بھی پردہ اور تھے یہ سب نالحرم ہے جس, جس شخص نے سب قدر سے نگاہ کی حفاظت کی اس نے خود گواہی بھی بتایا کہ ہم کو اپنے گھر والوں سے محبت ہو گئی اور زیادہ بڑھ گئی لوگوں کے یہ مضمون سمجھ میں نہیں آتے میرے حضرت نے فرمایا کہ جو آدھی ہو بازار کا قورمہ بریانی کھانے کا اس کو گھر کی دال کیسے اچھی لگے گی ہے نا بلکہ دال लगता گھر کا قورمہ بھی اچھا نہیں لگتا لوگوں کو گھر میں اچھی بڑھیا چیز پتی ہوئی ہو اور بازار کا, بازار کا کھانا بازے لوگوں کو زیادہ پسند آ جاتا ہے کی, گھر کی بڑھیا اچھی چیز پسند نہیں آتی تو یہ اس لیے مضمون بیان کیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ شدید بگری کو بھاگ نکلے دوست چھتی بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے جن کو پہلے ان کے پسینے گاہے ہیں ان کے حسم کی نو پرت بیان کر رہے ہیں حسم کی نزاکتیں بیان کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم, ہم سے زیادہ کوئی آج نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی رسوم پرت ہو تو سامنے آئے لیکن کس چیز پر مر رہے ہو اس کو فرمایا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے یہ مرنے والوں کے مر رہا ہے ہاں اس کی, کی نظر گٹیا چیزوں پہ جا ہے بڑھیا چیز کو چھوڑ کے بڑھیا ذات کو چھوڑ کے غیر فانی ذات کو چھوڑ کے اور ساری کائنات میں جس کا کوئی مثل نہیں ہے اس سے چھوڑ کر یہ گٹیا چیزوں پہ حسم کی پیک دینے والے کو چھوڑ کر فانی حسم پہ مر رہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے یہ مرنے والے ہیں حسین اور ان کا حسم بھی ضائع ہونے والا ہے تو آج کیا ہوا کہ وہی انگور کا کیڑا ایک کیڑا جا رہا تھا اس کو کسی نے کہا ہمارے حضرت ہی کا مضمون ہے مولانا روحی کا مضمون ہم لوگ جان فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا جا رہا ہے اور اس کیڑے کو اس کیڑے نے اطلاع کی کہ دیکھو سامنے اگگور کا درخت ہے یہ اس کے اوپر چڑھو اور تھوڑی سی مشقت کرنی ہوگی اور اوپر تک چلے جاؤ وہاں اگور میں لینا بہت رسیدہ بہت میٹھا تو یہ چلا انگور کو پانے کے لیے راستے میں اس نے جب ہرے ہرے پتے دیکھے ہرے بھرے تو اس کو پسند آئے اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی دنیا ہے ہری بھری رنگین دنیا ہے رنگین اس رنگین میں یہ تھک گیا اور وہ بھول گیا وہ سرو جو اس نے کہا تھا کہ تو مشقت کرو تو تم انگور کو پا جاؤ گے انگور کا رس پا جاؤ گے رسیلا میٹھا تو اور اسی پتے کو کھانے لگا حتہ کہ کھا کھا کر اسی پتے پہ زندگی اپنی ضائع کر ختم کر اسی پہ مر گیا آپ انگور کا پتا دیکھیں گے نا تو جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ پورا بس اس کی ورگے کی باقی رہ جاتی ہیں اور باقی پورا پتہ وہ کھایا ہوا ہوتا ہے اور کیڑا جو ہے اسی پہ اپنی جان دے دیتا ہے اگر یہی کیڑا تھوڑا آگے بڑھ جاتا تو ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا کے ایسے مر گئے ہیں ایسا اس کے اندر مشغول ہو گئے ہیں ایسا پھنس گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم بھول گئے خالد حسم کو ہم بھول گئے ان چکروں میں پھنس کے میرے حضرت نے فرمایا اس زمانے کا اس زمانے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ نظر کی خراب ہے تو جو شخص نظر کی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں بھی مزہ ملے گا تو بہرحال دعا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جو مومن ہے اس کو ابھی میں یہ سکا تھا کہ اس کو نیکی ہو نیکیوں کی بات ابھی نہیں ہو رہی براہوں کی بات ابھی نہیں ہو صرف اس نے کلمہ پڑا اللہ اور رسول کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے جزا اور سزا کو مانتا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتا ہے یہ ایمان ہے, ہے نا؟ اور اللہ, اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ اور کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ, یہ مومن ہے جب یہ مومن ہے تو اب اس کو ذرا سی مصیبت پہنچی ہے نا زر, کتنا بھی گناہ ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈجٹ لگ جائے گا سور کرنے میں مصیبت میں سور کرنے میں تو یہ فائد فوائد ہوتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں چھوٹی مصیبت دے کے بعض اوقات بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں ایک بزرگ گھر سے نکلے اور اچانک سے دروازے کی چوکٹ سے سر پہ لگ گئی فرمایا الحمد للہ نے کہا تھا آپ پہ تو چوٹ لگی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ تو ان کا بھی خاموش ہو گئے معلوم ہوا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ بازار میں جا رہے تھے تو وہاں ان کے کوئی دشمن और उनको تھے اور ان کو قتل کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ میں نے اس پہ الحمد للہ کہا کہ میں بڑی مصیبت سے بچ گیا کبھی چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں کبھی مصیبت دے کے ذرا اس کا نظارہ کرتے ہیں لیکن ہمارا بندہ شکایت تو نہیں کر رہا سبر کرتا پھر اس کا ادر بڑھا دیتے ہیں کہ بندہ فرمایا کہ بندہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی مشکل دے دیتے ہیں تاکہ یہ مشکل اٹھا کے اس مقام پر پہنچ جائیں ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں تو اس لیے کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال دعا میں مانگنے میں کمی نہ کریں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پانے کے لیے تیس برس تک آپ نے دعا کر پیغمبر نے دعا کی بتائی تیس برس تک دعا کرتے رہے تیس برس کے بعد ادب یوسف علیہ السلام مل حتیہ کے پورا نے میں ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی پیناری ختم ہو گئی تھی روتے روتے اضر یوسف علیہ السلام کیا ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی حادثت چاہیے ایک آدھتا تھا دعا مانگی پس اس کے بعد خبر مانگتے رہو اگر کچھ نہ بھی ملا وہ تو وہ تو نہیں کریں گے بندہ میرے ساری مجھ سے مانگ رہا ہے کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں ہمارا مرکز امید احمد آپ ہی کا در ہے ہمارا مرکز امید احمد آپ کا در ہے کسی کے در پہ تو یار یہ پیشانی نہیں جاتی دعا اللہ سے ضرور مانگتے رہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے خود کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں کمی نہ کرنی اور حضرت نے ہمارے فرمایا کہ جو اللہ کے عاشق ہیں صحیح اللہ کو چاہتے ہیں دل سے وہ تو ان کو تو کچھ اور ہی چاہیے ہوتا ہے دعا ان کو تو دعا سے کچھ اور مقصد ہوتا ہے فرمایا کہ اب دعا نغد مراد عاشقاں جو سکن گفتنگ بآشین ارے اللہ کی محبت سیکھیں تو صحیح ہم بھی آپ آتی محبت سیکھو کچھ کام کرو کچھ کام کرنے سے محبت ملے گی کچھ محنت کرنے سے محبت ملے گی تعلق پیدا ہوگا سمجھ میں آئے گا اپنائیت پیدا ہوگی رشتہ معلوم ہوگا اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے تب تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی ورنہ کہ یہ کیا بات ہے کیا اگر دوبارہ محرت مراد عاشقہ آشقوں کی مراد تو دوبارہ سے کیا ہوتی ہے جو سکن گلطن کا آشیے کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے وہ شیری, شیری ہم کلامی کا شرط حاصل کرتے رہے ہیں کتنا مزہ ہے کوئی اپنے محبوب سے بات ہے اب دنیا کے الگ الگ مہاجیب ہوتے ہیں ہر ایک کا اب ہمارے دفتر میں ٹیلی فون کا بل بہت زیادہ آنے لگا پی ٹی سی ایسا معلوم نہیں کیا بات ہے تو اور کوئی ایسی کوئی قرآن سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے جب کئی کئی مہینے ہو گئے زیادہ بل آنے لگا تو ہم نے کہا بھی ضرور کئی ٹیلیفون استعمال ہو رہا ہے تو انکوائری کرائی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے استعمال ہو رہا ہے اور اس نمبر پہ استعمال ہوتا ہے اور وقت کیا ہے رات کے ایک بجے سے صبح چھ بجے تک یہ وقت ہوا یار اچھا اور بڑا تعجب ہوا پھر ایک آدھا ہم نے گھر سے اس ٹائم کے دوران فون بھی کیا تھا آفس پہ تو وہ استعمال ہو رہا ہے ہاں پھر ایک دن میں پہنچ گیا فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچا نماز پڑھنے لگا نماز پڑھ کے باہر نکلا तो अब देखा जाके तो हमारे दफ्तर के ऊपर से एक दो तारे नीचे आएगी और हमारे टेलीफोन के बॉक्स में वो पिन पिन लगा के उसने तार में जो है ऊपर वाले घर से नीचे तो फिर बात सारी समझ में आ गई तो वहां फिर मस्जिद के आगे उन दिनों मोबाइल खरीद रखी थे तो हमने उनसे जाके पूछा कर आप हमारी कुछ مدد کر سکتے انہوں نے کہا اسی لیے بتائی کیا کام ہم نے کہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور آپ ابھی چلیے رنگے ہاتھوں دیکھیں کیا اور دیکھا انہوں نے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا اور انہوں نے تار پکڑ کے جو کھینچی تو وہ اوپر سے اس نے چانکا، وہ سمجھ گیا اس نے جی مگر وہ ایسے جو بھاگتا باگ، ہو گیا اس کو گڈی سے پکڑ کے نیچے آیا کیا نوجوان لڑکا تھا اور راتوں کو ہرام جو ہے مبتلا تھا بچا تھا افسوس کی بات ہے कहां سمجھتے وقت کہاں को کرتے اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں میں وقت ضائع کرتے اپنے اپنے, اپنے مہاری ہوتے ہیں کوئی کسی کا اب اس کو باتوں میں کتنا مزہ آتا تھا ہے نا تو یہاں عشق حقیقی میں ان سے گفتگو کر کے دیکھو پھر سر جیسے سر اٹھانے کا جیوی نہیں کرے گا تو اس کو ہاتھ نیچے گرانے کا جی بھی کرے گا اچھا یار بہت ہو جاتا ہے پڑھنے کا ارادہ دیتا ہے کوئی بات اگر دوری رہ کرے گا کسی کے ذہن میں ہو تو راتے راجی کروں بات سے باتیں کرتی رہتی ہے وہ ایک اشار لڑ رہا تھا کہ یہ سب باتیں ہیں بستی کی جہاں تک اصل گو ویرانہ ہے گوگل ہے بستی کی دیکھو دوستو ایک دن آنکھ ہوگی ہمارے لیے یہ سب ویرانہ ہو جائے کچھ حیثیت نہیں ہے اس لیے جو کرنا ہے بھئی ابھی کر لو اللہ کو راضی کر لو اور کوئی ساری نعمتیں چھوڑنی نہیں حلال نعمتیں جتنی اللہ دے خوب استعمال کرو ہے نا اور حرام ایک بیمہ کرو بس یہی تو تفالا ہے برے کام چھوڑ دو برے کام چھوڑنے چاہیے کہ نہیں میرے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی گناہ بری چیز ہے کہ نہیں سب کہ ہاں بھائی گناہ بری چیز ہے کون کرے گا گنا اچھی چیز اور فرمائے کہ بری چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑا ہاں جی چھوڑ بھی دینا چاہیے اچھا جلدی جلدی چھوڑنا چاہیے کہ جیسے نہیں بھائی کوئی چیز کو جلدی چھوڑ دیں ابھی کیوں نہیں چھوڑ دو بھائی ابھی کیوں اللہ کی فرمانداری فوراً شروع کیوں نہ کر جہاں در اصل کو ویرانہ ہے جہاں در اصل ویرانا ہے وہ سورت ہے بستی کی ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں معلوم نہیں کل کون یہاں ہوگا کون نہیں ہوگا ویرانہ ہو گیا اس کے لیے جو چلا گیا اس کے لیے سب گیرانا ہو گیا جہاں در اصل ویرانہ है وہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریج بیر فافر اتنی سی حقیقت ہے فرح بیر فاطل ہستی کی یہ آنکھیں بند ہو اور آدمی آسان ہو جائے آج ہمارے کتنے رشتے دار کتنے جاننے والے کتنے لوگ ایسے جن سے ہم محبت کرتے تھے ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم کو دنیا سے جانے کی لیے کچھ نہیں کر سکتے جانا ہے تو آسمین وہ ہے جو آخرت کا کچھ ذخیرہ یہاں سے کر جائے ہے سب حقوق ادا کریں اپنے پیٹ کا بھی ہم ادا کریں اپنی محبت کا بھی یہاں ادا کریں والدین کا بھی اولاد کا بھی رشتہ داروں کا بھی سارے حقوق ادا کرتے رہو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لو یہی تو ہے کس چیز سے اللہ نے منع کیا بری چیز سے منع کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہمارے استاد صاحب فرما تھے کہ اللہ تعالی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے تو ڈرانے سے کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو دھمکی دیجیے کہ ایسا کام کرو گے تو پٹائے نہیں ان کو ڈرائیے جیسے باپ کہتے بیٹا تھوڑا محلے میں نہ جانا مین روڈ پہ نہ چلے جانا تو وہاں فیلک ہے حادثہ ہو جائے گا تو باپ کو کیا کہیں گے دھمکی ہے باپ رحمت کیا آپ کو کہہ رہا ہے ڈرا جانا ہے کہ دیکھو اس طرف رحمت جانا رسول بولا رحمت اللہ صلی اللہ روب الرحیم آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کام مت کرو یہ جنم میں لے جانے والا ہے آپ کی طرف جانے والا ہے تم اچھے سے اچھا کام کرو یہ تمہیں ایشو عشرت کی زندگی کی طرف بلایا جائے گا پائیدار और عشرت جو کبھی چھین نہیں جائے گا اور عشرت مالا آئنم دہر بڑا سمیت بڑا خطر آگی کہ جن کا گمانگی کسی کے قلب سے نہیں اس کی نعمت ہے نہ کسی آپ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کبھی کسی کو گمان گزر سکتا ہے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی اور مایا رحمۃ اللہ علیہ کرماتے تھے کہ بھائی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں بس میدانی میدان چند نیریں اور باغات اور ہویں وغیرہ یہ سب بس وہ یہی ہے نہیں فرمایا کہ جنت بالکل پر مکان ہوگی اتنی جتنی بالکل پر ہوگی نعمتوں سے کوئی ہوگی جی نہیں بھرے گا نعمتیں ہوں گی اور اول تو ایک نعمت سے جی نہیں بھرے گا جی... دوسری نعمت میں کیسے جائے گا کہ اس کی توجہ دوسری نعمت کی طرف ہو جائے ورنہ ایسی نعمت ہے کہ ایک نعمت کی اگر ہو تو اس سے جی نہ بھرے ایک ہی نعمت منتقل رہے یہاں پہ ایک نعمت اگر ملتی ہے تو تین منٹ کی ہوتی ہے ہے نا پانچ منٹ کی ہوگی بہت پیروان ہوگا تو لیکن وہاں تو آپ جتنے چائے لگے دیکھیے लेकिन फिर अलग कैसे होंगे ऐसे होंगे तो खुद दूसरी तरफ तवज्जो मंजूर हो जाएगी और बिल्कुल वो दे दिया पैसा इस <laughs> مجھے تو یہ جہاں بے آتما معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کے قرب کی ضرورت بیان کی گئی ہے خوشی شار میں اللہ کے قرب کی ضرورت جو بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ کی خاطر مشکل اٹھاتا ہے مجھے اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا پور بتا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میں ہے اور اس نے برائے نام کوئی یعنی عالم نیب نے برائے نام پر ڈالا جاتا ہے مجھے تو یہ جناب آتما معلوم ہوتا ہے گناہوں سے جو گنا ہو اور دربار عیدی میں گرا ہوا ہے معاف کر اور یاد کم از کم دل میں ندامت ہے اس کو کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا لیکن جو آدمی گناہوں میں ہی شادمہ ہے اس میں لطا پڑا ہے پیشاب اور پیخانے سے بہتر ہے گناہ کرنا دوستو اس پیشاب اور پیخانے سے بھی بہتر ہے میرے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک بنگی ہے وہ دس کل کا روزانہ پیخانے کے اٹھاتا ہے اور ایک بنگی ہے وہ بھنگیان جو ہے نا میں پڑھنے والا وہ یہ ہے کہ دو کلک پر اٹھاتا ہے ایک پانچ اٹھاتا ہے تیسرا بھگا کہتا ہے میں دس کلنکر اٹھاتا اور اسی بھنگی کو اگر کسی की گھر کی دکان پہ کچھ دن رکھ دو کچھ دن یہ وہاں رہے تو اس کے دماغ سے بدبو نکل جائے گاہوں کی اور نیکیوں کی خوشبو اس کے قل میں داخل ہو جائے کچھ عرصہ اور یہ اللہ کی صحبت میں رکھو دیکھو ان کے ماحول کی بجبو ان کے قلب کے انورات ان کے قلب کے, ان کے, کے جو ہے اضلاع کی محبت قلب قلم جو ان کے ہے وہ سب دن سے دن میں منتقل ہوتی ہے تب آنکھیں بھولتی ہیں اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو نفس کا مٹانا گنہ جو, جو ہے وہ بہت گراں گنامو ڈال شاد نام متا ہے مٹانا گنتا گرا مالو مہتا ہے جلتا ہے پدا گرا میں پونے تمنا ہے خون تمنا اپنی نفس کی ناجائز حرام خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات ہیں اس, اس کو نہ کرنا اپنے دل کو جبر کر کے توڑ دینا خون کر دینا اپنی خواہش کا خون تمنا حرام تمناؤں کا خون ان پر عمل نہ کرنا جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں تمنا ہے وہ ننگے روبا ہے جہاں ہے روبا کر دیں لومڑی کو ننگے روبا اس سے اور ذلت کی چیز ہے کہ لومڑی کو بھی شرما دے یعنی اتنی ہمت نہ ہونا کہ وہی گناہ کا موقع ہے اس سے بچ جانا مردانہ ہمت کو استعمال نہ کرنا نس کو تقاضہ ہو رہا ہے گناہ کا اس کو کچل دے اور یہ مردانہ ہمت ہے اور اگر اس کو بس جیسے ہی دل نے حرام تقادہ کیا فوراً کر کے دیکھ لیا گھر ادھر حرام مزہ لے لیا یہ لو بڑیانہ ملا جائے جو, جو, درد جو دردہ ہے خدا کی رام میں کومنارے گالے جہاں مان جو کر لینا سو ہمارا پا تو پابو میں دو گو سال میں نے لگ جائے گا جو کر لینا سے ہمارا کو پابو میں تو گو سالک تالی کہتے ہیں اللہ کے راج کرنے ہم سب ہیں سب سالک ہیں اب کوئی چل رہا ہے کوئی نہیں چل رہا ہے کوئی گرتے پڑتے چل رہا ہے کوئی مردانہ ہی سے چل رہا ہے کوئی زنانہ بن دکھا رہا ہے کوئی کوئی ہجڑے ہی بن دکھا رہا ہے جو کر لے لینا سے ہمارا تو پاب میں تو ہوتا ستی میں جہاں ہوتا ہے ستی میں جہاں ہوتا ہے یہ بات کی ذکر جی برقرار سوپس سوائے آسمان سے بھی یہ آگے پہنچ ہے آسمانوں کو پار کر جاتا ہے سے بڑھ جاتا ہے پر ستر پاپ سما لے پر بھی گھموتا ہے غمی پر بھی گھموتا ہے یاد کی چیز ہے انسان کا اللہ کو یاد کرنا ذکر کرنا ملائے کر کے ذکر سے افضل ہے ملائے کر کے ذکر سے افضل ہے تو اس کو انسان کو اللہ نے مکی کا بنایا ہے کمزور بنایا ہے کا انسان ہو رہی تھا پھر ساتھ میں اس کے حاجات پیٹ دکھ بیماری بیوی بچے اور کمانے کی فکر کیا کچھ فکریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے نا تو اور فرشتوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور تکتے بھی نہیں ان کو نیند بھی نہیں آتی کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں بی بچے کوئی نہیں جو نہ جاتا خدا سے خدا سے نہ تھا تو ان کا ان کا جو ذکر ہے انسانوں کا ان سینکڑوں حاجات کے ساتھ دکھ بیماریوں کے ساتھ پھر اللہ کو دیکھا بھی نہیں ایسی حالت میں ان کا ذکر ملائے کا کس ذکر سے افضل ہو جاتا چلے گا آپ کے دوست کوئی کتاب تو لے جیسے ابھی بھی گئے گاڑی اچھا چلو خیر یہ خیال رکھا تو کوئی بھی آئے اس کو خالی نہ کریں اچھا بھائی دا میں ذکر سے سنتا مل جاتی دعا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ان کو بھول نا کو مالو منہ تے ان کو بھولنا کو ہے گرام منہ تے گزرتا میں کبھی در گنج کی کرامت سے گزرتا ہے کبھی دل پر جس کی غرات سے مجھے تو یہ جانگے آپ ماموتا مجھے تو یہ جانگے آپ مامو موتا ہے یہ پروگم ہم جب گزرے تو شکایت نہ کریں اور اپنے اللہ ہی سے روکو دے بس گزرتا کم سے مجھے تو یہ جباد ہوتا اپنی بس میں تیرانی آپ کا داتا لمکا اپنی بت میں تیرانی آپ کا داتا ہے لم کا مگر اتبار کرتا یہاں معلوم ہوتا ہے یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ سب کچھ دیتا ہے یہ حقیقت حاصل ہو جاتی ہے دوا میں ذکر سے گناہ سے کاغذ سے ازوار گناہ سے دوری سے سنتوں پر معذروں سے اور صحبتِ اہب اللہ سے پانچ کام پانچ کام کرنے سے یہ یہ حقیقت حاصل ہو جاتی ہے کہ عالم غیر برائے نام رہ جاتا ہے دوا میں ذکر ذکر کی پابندی گناہ سے بچنا اور اسپال گنا جن چیزوں سے گناہ ملبت ہونے کا خطرہ ہو ان سے بھی دور رہنا اور ہر کام سنت کے متعارف کرنا اور سہمتیں او لیا ان کاموں کو کرنے سے میرے حاصل ہو جاتی ہے حقیقت میں تیرتا مگر ہستاب کا فرد یہاں ہوتا ہے کرم دل بے مالک کا بت کرم دل بے مالک کا بتش دے کامل ہر در لا جما کا معلوم ہوتا ہے اے سر در لاجم بتانے والے ان پر تنقید کرنے والوں کے لیے حضرت کا شعر ہے کہ اور یا اللہ سے اعتراض کرنا ان کی تحقیق کرنا یا ان کے ساتھ مستعفی بیدری کا معاملہ کرنا یہ ان کے لیے کہ وہ کبھی خود چیت سے نہیں رہ سکتے خود ہی برباد رہ جاتی ہیں چمن میں جس کی تنقید ہر پر تمہارے سا سیتا ہے ہمارے نالے دردے محبت پر کا جگ کیا ہمارے نالے دردے محبت کیا نکال ہے دور کا معلوم ہے نکال ہے درگا دو تبدار کے پاس پتھر جسے ہاس می اختر خدا کے برس بت جسے ہاتھ نیت پا ہے جی جی کر لو گھومے پھر اس کا ہے جی دے کرا مالو گنو ہے گا اللہ تعالیٰ اللہ محمد مظارک اللهم إني أسألك لي أن لا إله إلا أنت المنعن وليه السماوات للعوم بل جلال ملك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لرحمتك نستغيث أفلتنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طلقة عين اللهم الحمنا بترك المعاصي ولا تركنا بمعاصيتك اللهم ألحنا ورشتنا وأعيدنا من شعورنا نوسنا اللهم ورزقنا لما تحب ورزقنا من القول والعمل والفعل والمية والهدي مك كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إذاك والجنة ونعوذ لك من سقطك والنار إليك ربي فحظني وفي نصري لك فذللني وفي عالم الناس فعظلني اللہ اللہ عمان دن وسدنا اللہ دینا سدنا اللہ عمین کا حبکن حبک اللہ حقبہ حقبر من نفسي واهلي ومن المال صلوا ما النبي من خير ما سالكم اللهم يكما محمد صلى الله عليه وسلم ونا امر بكم شدي مستعان بك اللهم صل محمد صلى الله عليه وسلم فرتم استعاذ بالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ام بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتباركنا انك انت التواب الرحيم لا جو بیمار ہیں اللہ اپنے کرم سے ان بیماروں کو چھٹائے کام حاجر مستم اللہ پاک جس قسم کی بھی بیماری ہوٹا فرماتے روزی کی تنگی سے پریشان ہے اللہ کو آسان حلال اور بابر فرس نصیح بنواتے کسی قسم کی پریشانی بھائیوں کو بہنوں کو ہماری ماؤں کو بیٹیوں کو کسی کو بھی پریشانی اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کرنا کیا اللہ پاک جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نئے سوال رشتے عطا فرما اللہ جن کے رشتے ہو کو آپس میں وہ محبت عطا فرما اللہ علیہ فرما کیا اللہ جو صاحب اولاد نہیں نیک سوال اولاد سے نواز اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں پہ جھنڈک بنا اللہ ہم کو نیک سوال بنا اللہ منظر خاص فرما کیا اللہ کو اور حاضرین کو بھی حاضرات ہوئی ماہرین و ماہ تمام مسلمان اے اللہ ہم سب کو اپنا جلد خاص نصیب ہوتا اے اللہ ایسا جلد نصیب ہوتا اس کائنات کی کوئی طاقت ہوئی آپ سے ہم کو جدا نہ کر سکے اے اللہ ایک لمحہ بھی جدا نہ کر سکے اپنے ذات علی سے اے اللہ ایسا خاص تعلق نصیب ہو ذات علی سے ہم کو چپ کرے جلد خاص نصیب اور نہ اور خطا کی آخری سرحد ہے محروم نہ اللہ ولاحت کی خط انتہا ہم سب کو آتا ہے محمد رائڈ بیٹھی ہوئی آپ کو جانا نہیں پاتا آگے